لا الہ الا اللہ لا الہ الا الله توہید-سنة جوٹ کون لا الہ اس ویب سیٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علم اکرام کی تقارید درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیل زخیرہ فرق باتدہ سے مناظرے اور بہت کچھ لا الہ الا اللہ اب آپ اس مبارک سلسلے کا چودہ حلقہ سماج فرمائے الحمد للہ و حبیب ننا محمد شفیعفی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 ان اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ للہ درو سے تفصیر کے ضمن میں آپ کی اس مسجد مستشفہ میں اللہ تبارک و تعلیٰ کے فضل و کرم اور کینایت سے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 اور اگر حق بات ہو تو وہ اتنی کھری ہوتی ہے اور سچی ہوتی ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل خود کو خود مٹ جاتا ہے یا الحق وضاحت بنتا تو باطل پھر کہ جیتنے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ شبہات تفہمات تشکیقات ضنیات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 لیکن وہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ جو آدمی برائبری سے لے کر ایف کے تک یا پی اے تک ان کے کالجوں میں ان کے اسکول میں پڑھتا چلا رہا ہے سب باتیں متاثر کر نہیں ہوتی تو اس لیے ان مخالفین کا ایک حربہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں شبات تبہات تشکیقات کہ مسلمان کے ذہن میں ایک شبہ ڈال دو جب آدمی شبہات میں بڑھ جاتا ہے جب آدمی اس میں اس کو ذرا یعنی ہل گیا اور جب شبہ پڑ جائے تو پھر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے اعلیٰ آخر میں پھر بھٹکنا شروع ہو جاتا متقدین کے زمانے میں جب قرآن اترا تو حضور کے مقابلے پہ کون لوگ تھے مشرقین مکہ اچھی طرح اس بات کو ذہنوں میں بٹھائیں اور ذہنوں میں رکھے تاکہ خدا کرے اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں کہ مقابل جو ہیں وہ مشرقین ہے اور مشرقین جو تھے وہ بھی امیین تھے وہ پڑھی لکھی قوم تو تھی نہیں وہی با سفل امی رسولا اللہ نے اپنے رسول کو ایک ایسی قوم میں بھیجا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 تم ہمیں کوئی سوال بنا کے دو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں آپ جواب نہ دے سکیں تاکہ مسلمانوں کو ہم کہہ سکیں کہ دیکھو جی آپ کا نبی تو جواب نہیں دے سکتا لا جواب ہو گیا تو کبھی تو یہ باتیں کرتے اور کبھی کبھی وہ اپنے عقل کے مطابق کہہ دیتے کہ بھائی یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تو شعر شاعری والی بات ہے شاعر کا کسی شاعر کا تخیولا کلا لیکن ایک بات کو سمجھنے کے شاعر سے مراد یہ موجودہ دور کا شاعر نہیں تھا وہاں عرب جو تھے وہ ان ضرور تھے لیکن زبردست ادیب تھے زبردست حافظہ تھا کھڑے کھڑے فل بدی سینکڑوں شعر پڑھ لیتے تھے بدو اراج بھی پڑھ لیتا ہے بدو ایک عربی جو ہے اس کے پہاڑوں میں رہنے والا کھڑا ہوگا ایک سو کا شعر پڑھ دے گا آپ کو یہ مہارت ان میں ہے اس کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا اور آپ کے کلام کو شعر کہا تو حالانکہ قرآن شعر نہیں حضور پاگلے تو کبھی زندگی میں شیر پڑا ہی نہیں یعنی سرکار دو عالم نے رحمت دو جہاں نے تو کبھی تسن تکلف سے شعر نہیں بنایا ومائی ام بکیلا اور نہ حضور کی شان ہے کہ وہ شعر کہیں آہ کوئی اچھا شعر حضور سن لیتے تھے جیسے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی بادشاہ جاہلیت کا بھی کلام پیش کیا گیا لیکن حضور خود شعر نہیں کہتے تھے جو کہ شعر کہنا کوئی بڑی کوئی شان والی بات نہیں ہوتی لیکن جب حضور کبھی زندگی میں شیر کہا ہی نہیں ہاں ایک بات ہے کہ کبھی کلام کہ آپ فسا تو بلاغت کے آئینہ دار تھے اس لیے کبھی کبھی حضور باغ ایسی مکفا مرسہ مسجہ کلام فرماتے تھے جوابی الکلم حضور دیے گئے ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ حضور نے جیسے فرما دی آنند نبی عبد الف تو یہاں آ ابن عبداللہ کہتے ہیں تو کلام درا یعنی وہ بوا سے ملتے تو حضور میں آگے کہہ دیا نا ابن عبد الب تو یہ شیر نہیں ہوتا شیر میں تو کبابی ہوتے ہیں عروض ہوتے ہیں اس کے وزن دیکھے جاتے ہیں اس کا پہلا اور دوسرا مصرا آپس میں دیکھا جاتا ہے کہ وزن بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا اس کے لیے تکم لو بنائے جاتے ہیں تو بہرحال اسی لیے حضور نے ایک دفعہ آپ کی انگلی مبارک کو چوٹ لگی تو آپ نے کہا حلنتی اسبام اس دوی تھی وفی سبیر اللہ لقی تھی کہ تم ایک انگلی ہی تو ہو نا چوٹ لگ گئی تو کیا ہو گیا اور یہ چوٹ بھی تو تمہیں اللہ کے راستے میں لگی ہے گودانہ کھاتا ویسے تو نہیں لگ گئی تو اگر اللہ کے راستے میں لگے تو عجر ہوگا تو یہ شعر نہیں ہوگا تو ان لوگوں نے آخر حضور کو شاعر کیا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 میں نے تو زندگی میں کتنے سال لگا دیے ساری دنیا کی دولتوں لا لا کے میں نے سمرکند بخارا کو اس مقام پہ, پہ پہنچایا ہے اور تم نے اپنے محبوب کے ایک دل پہ سمرکند بخارا کو صدقے کے کر دیا عجیب آدمی ہو دو سال لگے تین سال لگے لاکھوں مزدوروں نے کام کیا ہزاروں مستری کام آئے کروڑوں روپے خرچ ہو گئے سمرکند بخارے پہ اور تم اپنے محبوب کے عشق میں اتنے آگے بڑھے کہ تم نے کہا کہ تمہارا جو جی دل ہے نا یہ سمر گند بخارا تمہیں اس پہ قربان کر دو اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض کیوں ہوتی ہے یہی سخاوت کی تو حال ہے نا کہ آج بھی کھ مانگ رہا ہوں میں کہا جب ہم اتنا سخی ہیں کہ ہم سب کچھ لٹا دیتے ہیں اسی لیے تو بیک مانگ رہا ہوں م. تو بادشاہ ہنس پڑا وہ ناراضگی کا قصہ جو تھا وہ ختم ہو گیا کہا جی کہ جب میں سمرکندو بخارا ایک دل پہ قربان کر سکتا ہوں اسی لیے تو ننگا بھوکھا ہوں نا بھی تو کچھ نہیں ورنہ جوڑ کے نہ رکھتا میں پیسے تو باہر حال کہنے کا مقصد یہ کہ شاعرانہ تخیل ہوتا بادشاہ نے خوش ہو گیا گھوڑا دے دیا شاعر اور گھوڑے کا کیا تعلق بھائی دو دن کے بعد گھوڑا بھوکھا مر گیا اب اسے پتا لگا کہ بادشاہ کو بتا لگے گا تو بادشاہ تو سزا دے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے میرے گھوڑے کی قدر نہیں کی حفاظت نہیں کی ہم نے انعام دیا اور یہ بد بخت آدمی نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا وہ مر گیا بادشاہ تو نازک مزاج شاہ ہوتے ہیں نازک مزاج شاہ تاب سکون ندارت تو اس نے سوچا بھی اب میں پھنس گیا کروں کیا وہ کچھ دن کے بعد بادشاہ کی مجلس میں خود آ گیا کہ بجائے اس کے دشمن خبر پہنچایا کہ جناب آپ نے اچھا ہی نام دیا تھا اس بے وقوف آدمی کو اس گھوڑا تو مر گیا تو بادشاہ کی وجہ میں آ گیا تو بادشاہ کو بھی یاد آ گیا پوچھا بھی وہ کیا ہے گھوڑے کا کیا حال ہے اس نے کہا جناب آپ نے ایسا گھوڑا دیا ہے وہ اتنا تیز تھا اتنا تیز تھا اس دنیا سے ہی نکل گیا وہ <laughs> جو دوڑا ہے جی وہ دنیا سے چلا گیا وہ <laughs> اتنا تیز گھوڑے کو میں کہاں سنبھالتا بادشاہ سمجھ گیا مر گیا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 حضور فرماتے ہیں کہ اسلام امن کا ذریعہ ہوگا حضور فرماتے ہیں کہ کوئی عورت سونے کے زیورات سے لبی ہوئی مکے سے سنا تک جائے گی تو کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکے گا یہ کوئی یار یہ تو شاعروں والی باتیں ہیں شاعرہ نہ تخیل ہے ورنہ یہ ہو سکتا ہے بڑا ایسی باتیں ہو جائیں کہ جن لوگوں کے پاس کہ رہنے کو جگہ نہیں کھانے کو کھانا نہیں اور نہ فوج ہے نہ قوت ہے نہ طاقت ہے جو مکے میں نہیں رہ سکتے یہ جا کے معروم کو پتہ کریں گے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 جادوگر تو پلید قوم ہوتی ہے جادوگر وہ ہوگا جو غلیظ جگہوں میں ہوگا ناپاک ہوگا گندا ہوگا جس کے آپ کمرے میں جائیں تو بدبو آ رہی ہوگی جس کے بدن سے بدبو اٹھے گی جو جادو چلتا نہیں نا جادو چلتا تب ہے جب شیطان کا تعلق ہو شیطان غلیظ جگہ پہ آئے گا مسجد میں تھوڑا آئے گا خصوصی سی بات ہے کیونکہ ان کا تعلق ہوتا ہے جنات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 دوبارہ حالات دیکھیں گے ایک دون کے چہرے پہ ایسی لانت برس رہی ہوگی کبھی شاہر کے چہرے پہ آپ روشنی نہیں دیکھیں گے نور نہیں دیکھیں گے کچج نہیں دیکھیں گے ایسے کی کا پھاکا چہرہ ہوگا کتنا خوبصورت کیوں نہ ہوگا اور دوسرا یہ دیکھیں گے کہ کبھی پاک نہیں ہوگا حتیٰ کہ کے نے جادو میں زور ڈالنے کے لیے بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ خنزیر کی ہڈی لے کے انگوٹھیوں میں جڑوا لیتے ہیں نج سلحم چیز جو ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ رہے اہم پلیپ چیز جو ہے وہ ساتھ رہے جادوگر عجیب قسم کے جادو ہے دنیا تو وہ کہتے تھے کہ جادو حضور پاک رہنے والے خوشبو پسند کرنے والے سرکار دو عالم کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی ان کا کیا سبت ہے جادوگر سے سرکار دو عالم کے بدن کو اللہ نے محبوب رکھا کہ مکھھی نہیں بیٹھتی سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو اتنی پسند تھی کہ ہپی پائی رہی ابھی دنیا پلاسن سلاد حضور جتنی خوشبو پسند تھی نا کوئی چیز پسند ہر وقت حضور صلی سر اچھا پھر اللہ نے کمال آپ کو یہ عطا فرمایا ایک تو خوشبو پسند پھر حضور کے اپنے پسینے میں خوشبو یعنی سب سے بڑی چیز تو پسینہ ہوتا ہے آپ دیکھیں نا جی آپ نہائیں آپ کپڑے پہنے اگر پسینہ آ گیا کپڑے پسینے میں بھیگ گئے خلاص آپ ختم ہو گئے آپ کی وہ ساری تیاری جو ہے وہ ٹھپ ہو گئی پسینہ آ گیا بدبو شروع ہو گئی بس بنیاد اتاریں گے تو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے اللہ باپ نہیں پر میں پتہ کس چیز پہ رہی تھی یہ بنیاد آپ ذرا ناک کو لگا کے دیکھا کریں نا اندازہ کیا کرنا میں کتنا قیمتی انسان ہوں آپ جو کپڑے اتارتے ہیں صرف انہیں کو سوم کے اندازہ لگا لیا کریں اپنی قیمت کا اسی لیے سید علی فرماتے تھے نا کہ ابلو لطفت مزیرتن و آخر رہو جی فتن کیسا بندہ ہے جس کی بنیاد بھی ایک بدبو دار گندے پانی پہ ہے اور جس نے مرنے کے بعد بھی ایک بدبو چھوڑنے والی لاش بن جانی ہے کس بات پہ پھر بنا ہوا ہے اسی لیے آپ دیکھیں نا کبھی اللہ پاک رحمت کرے اللہ معاف کروائے کبھی قبرستانوں سے گزر ہو تو آدمی کو اتنی ہوا ہوتی ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا اسی لیے آپ تو ڈاکٹر لوگ ہیں نا ان سے پوچھیں یا وہ پوسٹ مارٹم پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہے جب قبر کشائی کرتے ہیں تو کیا حال ہاں بعد لوگوں کی لاشوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اب بھی اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کی لاشیں میں خوشبو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 اس لیے کہتے تھے کہ جادو کر رہے ہیں ورنہ وہ جانتے تھے کہ حضور جادو کا نہیں ہیں اللہ نے قرآن میں تردید کی اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِنُ وَلَا بِقَوْلِ قَاهِنُ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کسی شاعر کا کلاب نہیں کسی کاہن کا کلاب نہیں کاہن کیوں کہتے تھے کہ کاہن جیسے غیب کی خبریں دیتے ہیں محمد مصطفیٰ بھی تو غیب کی خبریں دیتے ہیں کبھی ہمیں نور علیہ السلام کی بات سنتے ہیں کبھی صالح علیہ السلام کی بات سنتے ہیں کبھی ہمیں جنت کی بات بتاتے ہیں کبھی ہمیں بسر کے فیراؤن کی بات سنتے ہیں تو ساری غیب کی باتی اس کا منع ہے, ہے اللہ نے ما وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤُمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَالِ اِن قَلِيلًا مَا تَذَّكَّرُونَ اللہ نے فرمائے <تصفيق> اِسْظَّالِمُوْا <اذکرون> <تصفيق>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 اور کبھی کبھی کہتے کہ بھئی ہم اگر چاہیں تو ہم بھی قرآن جیسی کلام پڑھ سکتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی کسے کہانیاں ہیں یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں اور کبھی شبھاگ ڈالتے کہ معلم مجلون اللہ کا نبی سیکھا ہوا ہے کبھی کہتے دیوانہ ہے اور کبھی کہہ دیتے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ حضور نے خود بنایا ہے اپنی طرف سے بنا کے ہمیں سناتے ہیں اور نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو قابلوں کی ہی شبہات ہوتے تھے قرآن کے بارے میں کبھی کہتے سحر ہے کبھی کہتے کہانت ہے کبھی کہتے شعر ہے کبھی کہتے پرانے زمانے کے قصے سے ہیں وہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں اور کبھی کہتے محض تخیل ہے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 مبین اور کہیں اللہ پاک نے فرمایا انه لقران کریم اور کہیں فرمایا فلا اقسم ببواقه النجوم وان لقسم لو تعلمون عظیم انه لقران کریم في كتاب مكن اور کہیں اللہ نے فرمایا تنزيل من حكيم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 تمہارے اندر بھی تو فصیح ہے بلیر ہیں شاعر ہیں ودبا ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں تم بھی جمع ہو کے بناؤ ان کم تم فی وئی بن فی وئی اللہ ابدینا بادو بسورت ودو شہدا من دون نلہ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 یعنی دنیا اپنے علوم کی انتہا پہ, پہ پہنچ رہی ہے اب تو بالکل وہی عالم لگ رہا ہے کہ جیسے فصل پک پک رہی ہے یا پک چکی ہے اب کٹنے کی دیر میں کیونکہ اب تو جناب یعنی آپ حیران نہیں ہوتے کہ بھی ایک چھوٹا سا اتنا سا موبائل ہے اس میں کیمرہ بھی ہے اور جناب اس میں سارا جہان کیا معلومات دیں ایک چھوٹی سی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 میں نے اس کو کہا کہ یار یہ وہاں میرے ایک وکیل ہیں جو میرے انکم ٹیکس کے معاملات کو ڈیل کر اتنا زور لگا لیا ہے نا جی ہمارے دوستوں نے بھی اور عزیزوں نے کہ یار وقی صاحب کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ مہربانی کرتے ہیں لیکن اس کا منع یہ تو نہیں کہ وکیل ہو کے فیس نہ لو وہ کہتے نہیں میں یہ ناممکن ہے کہ میں وقی صاحب سے فیس لوں یہ نہیں میں نہیں کر سکتا میرے والد ان کا احترام کرتے وہ بھی انکم ٹیکس وکیل تھے اس کے والد بہت, بہت اچھا لڑکا ہے میں نے کہا چلو کسی بہانے میں اس کو پویا بھیج دو میں نے اس کو وہ بھیج دیا اس نے مجھے ٹیلیفون کیا اس نے کہا وکیل صاحب آپ نے میری جان چھڑوا دی میں نے کہا یار وہ کہتے ہیں کہا جتنے میرے مقدمات تھے سارے میں نے فیڈ کر دی. اب مجھے فائلیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بس میرے پاس سارا پروگرام بھی بنا ہوا تھا کب پیشی ہے کہاں پیشی ہے کون سا انکم ٹیکس آفس میں ہے کمشنر آفس میں ہے کس کی ہے مقدمہ کون ہے فائل کون سی ہے اس کا عنوان کیا تھا اعتراضات کیا تھا سب میرے اسی ایک چھوٹی سی فارم میں بھیج ہے وہاں جے باہر بیٹھ کے تو سیکنڈ میں دیکھا تیار ہو سلام علیکم آ گئے جناب بات کر کے کام کہا جی میری بات تو آپ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ایسی اچھی چیز بھیجی ہے کہ میری ساری فائلیں اس چھوٹی سی فارم میں آ گئی اچھا اس سے اب تو اور آگے نکل گئے اب تو آئی میٹ آ گیا بتائیے کیا کیا چیزیں آ گئے یعنی بہت آگے دنیا چلی گئی تو اس لیے اب اعتراضات بھی پھر اسی قسم کے آئیں گے نا شبہات بھی تو اسی قسم کے آئیں گے اصولی سی بات ہے کہ جب آدمی کے پاس علوم ہوں گے جدیدہ تو اس کی روشنی میں بیٹھ کے اعتراضات کرے گا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 سورت قیام ہے کہ لا ولا اللوامة پڑھتے جی پڑھتے جائیں آگے جانے کے بعد یہ سب کیا بدغذی کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ تو ہر بھی لسان میرے مدنی آپ خاموش رہیں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 بعد میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور درمیان میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ تو حل لسانک اپنی زبانیں مبارک کو حرکت نہ دیں کہا دیکھو جی یہ کیسے ترتیب پھر ذکر آ گیا قیامت کا اسی طرح قرآن کا سب بھی خلطی افرج المرا فجعله احوا یہ اللہ کی صفتوں کا ذکر ہو رہا ہے لیکن آگے اللہ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 درمیان میں کہ گیا کہ سنو کا تن ساہ تو جب قرآن میں ترتیب نہیں باللہ گویا یہ اللہ کا کلام ہی نہیں دشمن نے شبھون ڈال انہوں نے کہا جی بات ہو رہی تھی بسن کے آپ نے انیس سو میں یہ کیا پچاسی میں یہ کیا چھیاسی میں یہ کیا اب یہ تو نہیں بات کی انیس سو کے بعد اٹھانوے آ اٹھانوے کے بعد سر تریاسی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 اور جو بعد میں حضور پہ اتری ہیں مدنیہ سورتیں صورتیں وہ ساری پہلے سے پر اب دیکھیں نا سورت بکرا مدنیہ سورت انعام ہے نساء ہے فائدہ ہے انفال ہے تو اس یہ سب مدری سورت جو ہجرت کے بعد اتری اور جتنی مکے والی سور جیسے سب کے حسم رب پہ گلا یہ مکی سورت اب میں ساروں یہ مکی سورت عزت مشقت یہ مکی صورت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 Oh جی کہاں اپنا قرآن شریف میں لکھا قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بھائی عورت جو ہے اتنا اس قسم کا پردہ کر کے باہر نکلے اے مولیوں نے بنایا بھئی چھوڑو اچھا قرآن نے جی کہاں لکھا ہے کہ خوشی نہ مناؤ بسنت نہ مناؤ وال ڈے جو مناتے ہیں وہ نہ مناؤ نیو ایئر نہ مناؤ قرآن کی کس حالات میں لکھا وہ چھوڑو, چھوڑو یار یا مولوی خوشی بھی نہیں کرنے دیتے تفریح بھی کرنے انجوائے نہیں کرنے دیتے یہ تو ہر بندے کا ایک حق ہے یار رائٹ ہے ہمارا حقوق انسانی ہے یہ عجیب لوگ ہے یہ مولوی لوگ ہیں ہمارے حقوق میں ڈاکر ڈالتے ہیں ہماری آزادی میں خلل ڈالتے ہیں ملہ لوگ ہیں ان کی بات تو مانتا نہیں انہوں نے اپنا ایک خال بنایا ہوا ہے ایک حلقہ بنایا ہوا ہے بس سب کو کہہ دینے کا برنا ہی. کیا ہے ٹھیک ہے آپ عرس منائیں تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اور اگر آپ کا دل کرتا ہے تو بیچ پہ جا کے شام کو آپ وہاں جناب نیو ایئر منائے ٹھیک ہے کیا یہ تفریح ہے یار اس میں کیا ہو گیا بلا چلو اگر ہماری بیٹیوں نے ڈانس کیا لوگ نے دیکھا خوش ہوئے ان کو ایک اچھا جدید حسن ملا جدید جسم ملا جدید ترکتے ہوئے آزا ملے شاعری کرتا ہوا انگ انگ نظر آیا خوش ہو گئے لوگ آنکھیں ٹھنڈی کر دی ہیں اللہ نے اسی لیے تو حسن دیا تھا نا کہ ہم دیکھیں یہ کوئی چھپا کے رکھنے کے لیے اللہ نے تھوڑا دیا ہے اگر کی لڑکی خوبصورت ہے اس کو پلیٹفارم پہ دیا ہے ہم یہ رم اللہ لوگ اگر نہیں اس کو پردے میں باندھ کے رکھو کتنا بے وقوف لوگ ہیں پاگل لوگ ہیں خم خا کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ شبہات آج بھی ہیں مسلمان وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتا ہے جو سال میں قرآن پڑھوا دے گھر میں یا سال میں آیا تے کریمہ کا ایک لاکھ پڑھوا دے یا سال میں کبھی دس ہزار مولوی کو دے کے تو میلاد النبی کی جھنڈیاں لگوا دو <تصفح> <تو> کہتے کمال کرتے ہو یار میں میرے اسلام پہ بات کرتے ہو میں ہر سال میلاد بناتا ہوں ہر سال میں معراج شریف کی دے کے چڑھاتا ہوں میں اتنے مسکینوں کو کھانا دے دو کیا ہو گیا میں نواز نہیں پڑھتا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 تو یہ شبہات ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو دشمن مسلمانوں کے دماغوں میں مختلف انداز میں ڈالتے ہیں لیکن الحمدللہ للہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ علامائے حقہ کو بھی ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے جو فوت ہو گئے اور جو زندہ ہیں اللہ تبارک و سے دین کے کام لے انہوں نے حالات کے پیش نظر پھر ہر چیلنج کا مقابلہ کیا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 دیکھا نہیں جب رات پر جب یہ چلتے ہیں جو ان کے آگے آ وہ بھی برباد جو پیچھے آ وہ بھی برباد نہیں جو, جو, جو دیکھتے نہیں کہ حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا اثر ہے ان پر ہر حال میں خوش ہے کمی آپ نے ان کو روتا ہوا دیکھا ہے وہاں سے دھوپ میں پڑا ہوگا ان کا بچہ وہ دھوپ کٹکتی ہوئی اور دو سال کا بچہ مزے روئے ہمارا بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو کھڑا کر دونا شروع کر دیا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 یعنی ایک کالا آ نا تم سب ڈاکٹروں کے بچے لڑے ہو ایک ان شاء اللہ مار کے بھاگ جائے گا یہ <سؤال> الگ بات ہے کہ بندوق سندوک لے آؤ لیکن ہاتھوں سے نہیں مار کھاتا تم ہم تو دیکھتے رہتے ہیں نا تو کہ عورت بیٹھی ہوگی نا عورت بوڑھی کوئی آ کے بلدیا والا ان کے کپڑے اٹھائے گا وہ ایک پکڑ کے کھڑی ہو جائے گی باقی سارے کپڑے لے کے چلے جائیں گے وہ جوان کھڑا ہوا تھے پکڑ کے کھڑا کیا ہوا اس کو کے ہل سکے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 بہت بڑے عالم گزرے اپنے دور میں مفصر قرآن تھے اور وہ قلاد میں جب تھے تو وہ پہلے شخص ہیں جن کی وجہ سے خانہ آف قلاد کو اس اسٹیٹ میں اسلام کا قانون نفس کرنا پڑا اتنا بڑا آدمی تھا انہوں نے جو علوم قرآن میں لکھا ہے نا کاش کے کوئی پڑھنے والا ہوتا اور ہو, کوئی سمجھنے والا ہو ہم تو طالب علم ہیں ہم تو ان کی کوئی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 وہ کے تو وہ خود راستہ دے رہا ہوتا ہے یہی تو اس کا کلام ہے یہی تو اس کا کبال ہے یہی تو اس کی رافت و رحمت ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے رہنے کے لیے آخرت کی کامیابیوں میں تو خود سکھا دیتے ہیں. جیسے اس کی مثال فرمایا <تصفيق>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 بس مت مانگنے کی دیر ہے ہم بخش دیں گے لیکن ان کلمات سے مانگو جیسے حضور فرماتی ہیں کہ کیا والے دن جب سارے انبیاء سب جواب دے دیں گے تمام میدان حشر کی مخلوق جو ہے وہ اکٹھی ہو کے میرے پاس آئے گی اور شفاعت کے لیے درخواست کرے گی حضور فرمائیں گے انا انہا آنا اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن رکھا ہے مجھے چن لیا ہے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 محامد خود سکھلا دیے تو قبول ہونے میں کتنی دیر لگے گی اس لیے فرماتے آخر اللہ کے عرش کے نیچے میں سجدے میں گر جاؤں گا ان محمد سے حمد کروں گا حکم ہوگا ارفا محمد اکثر اٹھا لو درخواست قبول ہو تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اعتراض نہیں بلکہ یہ کلا میں کا انداز ہے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 ان نے کہا یہ تو ترتیب رسولی ہے سب سے پہلے جب قرآن اترا میرے مدنی برغارے پہراوے اللہ نے فرمایا اطرا اتراسل غلط میرا مدنی اپنے رب کا نام لے کے پڑھے اس رب کا جس نے پیدا کیا تو جب اللہ ایک دفعہ حکم دے چکے ہیں اطرا وہی خدا کا حکم یہاں موجود ہے اطرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ضرور اتنی کہ اللہ ہر آیت کے بعد کہیں کہ ایک ہر آیت کے بعد کہیں کہ ایک وہی حکم موجود ہے پڑھنے والا تو جب وہ حکم موجود ہے تو اللہ بندے کو حکم دے رہے ہیں. ایک قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب یہ بندہ پڑھ رہا ہے کلام تو اللہ نے دماغ میں دا. اب جیسے دیکھیں آیت کریمہ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 لالبی لا, لا کہ یونس علیہ السلام عربی بولتے ہی تھے یونس علیہ السلام کی زبان عربی تھوڑی تھی کہ آپ نے یہ کہا تھا را الاسبان ہے ان کی تو زبان عربی ہے ہی نہیں پہلے انبیاء کی زبان یا ابرانی ہے یا سریانی ہے سب سے پہلے اب رمن تک عربی سعیدنا اسما حضرت اسماعیل علیہ السلام انبیاء میں پہلے نبی ہیں جنہوں نے عربی بولی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 توفیق عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں وہ ملینا ایندن تلا ہو بچوں کے لیے جانوروں کی شکل کے کھلونے خریدنے کر کیا حکم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹے بچے ہیں نا تو ان کے لیے بار اب ایسا نہ ہو کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے آج کل بات بڑی بڑی ایسی گڑیاں بھی ہیں نا جو خود عورت کے برابر لگتی ہیں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 بہرحال اگر وہ کھلونے کی حد تک ہے تو کوئی حق نہیں ہے وہاں علینہ عید البلا تو قبل تصویر علی تم علینا تو قبا الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه ہی محمد صحابی اجمائین رحمت الحمد الرحیم